غزب ہنین اوتاس و طائف سن آرٹ ہجری حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جہاں قبائل حوازن و ثقیف آباد تھے یہ قبائل نہایت جنگجو اور قادر تیر انداز تھے فتح مکہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں آپ ہم پر حملہ نہ کر دیں اس لیے مشورے سے یہ طے پایا کہ قبل اس کے کہ آپ ہم پر حملہ آور ہوں ہمیں کو چل کر آپ پر حملہ کر دینا چاہیے چنانچہ ان کا سردار مالک بن عوف نصری بیس ہزار آدمیوں کی جمعیت لے کر آپ پر حملہ کرنے کے لیے چلا درید بن سما سردار بنی جشن اگرچہ پیرانہ سالی کی وجہ سے حص و حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن بوڑھے اور تجربہ کار اور جہان دیدہ اور جنگ آزمودہ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ صلاح اور مشورے میں اس سے مدد مل سکے مالک بن آوف نے تمام سپاہگروں گروں کو یہ تاکید کر دی تھی کہ ہر شخص کے اہل و عیال اس کے ساتھ رہیں تاکہ خوب جم کر مقابلہ کریں اور کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر بھاگ نہ سکے جب وادی اوتاس میں پہنچے تو درید نے دریافت کیا یہ کون سا مقام ہے لوگوں نے کہا یہ مقام اوتاس ہے درید نے کہا یہ مقام جنگ کے لیے نہایت موزوں اور مناسب ہے یہاں کی زمین نہ بہت سخت ہے اور نہ بہت نرم کہ پاؤں دھس جائیں پھر کہا یہ کیا ہے کہ اونٹوں کا بولنا اور گدھوں کا چیخنا اور بکریوں کا آواز کرنا اور بچوں کا رونا اور بلبلانا سن رہا ہوں لوگوں نے کہا یہ مالک بن اوف لوگوں کو ما اہل و عیال اور ماں جان و مال لے کر آیا ہے تاکہ لوگ ان کے خیال سے سینا سپر ہو کر لڑیں دریت نے کہا سخت غلطی کی کیا شکست کھانے والا کچھ واپس لے کر جاتا ہے جنگ میں سوائے نیزہ اور تلوار کے کوئی شے کام نہیں آتی اگر تجھ کو شکست اور حضیمت ہوئی تو تمام اہل و عیال کی ذلت و رسوائی کا باعث ہوگا بہتر یہ ہے کہ تمام اہل و عیال کو لشکر کے پیچھے رکھا جائے اگر فتح ہوئی تو سب عام ملیں گے اور اگر شکست ہوئی تو بچے اور عورتیں دشمن کی دست برد سے محفوظ رہیں گے مگر مالک بن عوف نے جوش شباب میں اس طرف التفات نہ کیا اور کہا خدا کی قسم میں ہرگز اپنی رائے سے نہ ٹلوں گا بڑھاپے سے اس کی عقل خراب ہو چکی ہے حوازن و ثقیف اگر میری رائے پر چلیں تو فبیحہ ورنہ میں ابھی خودکشی کر لیتا ہوں سب نے کہا ہم تیرے ساتھ ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات اور واقعات کی اطلاع پہنچی تو عبداللہ ابن ابھی حضرت اسلمی کو تحقیق و تفتیش کے لیے روانہ فرمایا عبداللہ نے ایک دو روز ان میں رہ کر تمام حالات معلوم کیے اور آ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جنگی تیاریوں کی اطلاع دی تب آپ نے بھی مقابلے کا سامان شروع کیا صوفان بن امیہ سے سو زرے مع ساز و سامان کے مستعار لیں آٹھ شوال آٹھ ہجری کو بارہ ہزار آدمیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے اور ہنین کا قصد فرمایا دس ہزار باز و تو وہی تھے جو مدینہ سے آپ کے ہمراہ آئے تھے اور بعض غیر مسلم بارہ ہزار کا یہ لشکر جرار جب ہنین کی طرف بڑھا تو ایک شخص کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے جس میں شائبہ فخر اور اعجاب یعنی خود پسندی کا تھا جو حق تعلیٰ کو ناپسند ہے یہ کلیمہ بارگاہ خداوندی میں پسند نہ آیا اور بجائے فتح کے پہلے ہی وہلے میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا کماں قال تعالا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبْتُمْ وَالْتَوَيْتُم مُدْبِرِينَ ثم انزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم ترونها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ترجمہ اور حنین کے دن جب کہ تمہاری کثرت نے تم کو خود پسندی میں ڈال دیا پس وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ ائی اور زمین باوجود وسیع ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پشت پھیر کر بھاگے اس کے بعد اللہ نے اپنی خاص تسکین اتاری اپنے رسول پر اور اہل ایمان کے قلوب پر اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو سزا دی اور یہی سزا ہے کافروں کی لشکر اسلام سہ شمبہ کی شام کے وقت وادی ہونین میں پہنچا قبائل حوازن و ثقیف دونوں جانب کمین گاہوں میں چھپے بیٹھے تھے مالک بن عوف نے ان کو پہلے سے یہ ہدایت کر دی تھی کہ تلواروں کے نیام سب توڑ کر پھینک دو اور لشکر اسلام جب ادھر سے آئے تو 20 ہزار تلواروں سے ایک دم ان پر حلہ بول دو چنانچہ صبح کی تاریکی میں جب لشکر اسلام اس درہ سے گزرنے لگا تو بیس ہزار تلواروں سے دفاتن حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں کا لشکر سراسیما اور منتشر ہو گیا اور صرف دس بارہ شیداان نبوت اور جاں رسالت آپ کے پہلو میں رہ گئے اس وقت آپ کے ہمراہ ابو بکر عمر علی و عباس فضل ابن عباس اسامہ بن زید اور چند آدمی تھے حضرت عباس آپ کے خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے اور ابو سفیان بن حارث رکاب پکڑے ہوئے تھے جو لوگ مکہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے وہ اچانک حضیمت سے آپس میں چہمی گوئیاں کرنے لگے ابو سفیان بن حرب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد نے کہا کہ اب یہ حضیمت دریا سے ورے نہیں تھمتی اور کلدہ بن حمبل نے خوشی میں چلا کر یہ کہا آج سحر کا خاتمہ ہوا صفان بن امیہ نے کہا حالانکہ وہ اس وقت مشرک تھے خاموش اللہ تیرے منہ کو بند کرے میرے نزدیک یہ زیادہ عزیز ہے کہ قریش کا کوئی آدمی میرا والی اور مربی ہو اس سے کہ قبیلہ حوازن کا کوئی شخص میری تربیت کرے شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ نے کہا آج میں محمد سے اپنے باپ کا بدلہ لوں گا اس کا باپ جنگ احد میں مارا گیا تھا جب آپ کی طرف بڑھا تو فورن غشی تاری ہو گئی اور آپ تک نہ پہنچ سکا سمجھ گیا کہ مجھ کو منجانب اللہ آپ تک پہنچنے سے روکا گیا ہے بعد میں مشرف بے اسلام ہوئے الغض جب قبائل حوازن و ثقیف نے کمین گاہوں سے نکل کر ایک دم حلّہ بول دیا اور مسلمانوں پر ہر طرف سے بارش کی طرح تیر برسنے لگے تو پیر اکھڑ گئے صرف رفقائے خاص آپ کے پاس رہ گئے آپ نے تین بار پکار کے فرمایا اے لوگو ادھر آؤ میں اللہ کا رسول اور محمد بن عبداللہ اللہ ہوں انن نبی لاکب انا بنو عبد المطلب. یعنی میں سچا نبی ہوں اللہ نے مجھ سے جو فتح و نصرت اور میری عصمت و حمایت کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق ہے اس میں کذب کا امکان نہیں اور میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں حضرت عباس بلند آواز تھے ان کو حکم دیا کہ مہاجرین و انصار کو آواز دیں انہوں نے بواز بلند یہ نعرہ لگایا یا معاشر الصار اے گروہ انصار یا اصحاب ثمرہ اے وہ لوگوں جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بہت رضوان کی تھی آواز کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ ایک دم سب پلٹ پڑے اور منٹوں میں پروانہ وار آ کے شم نبوت کے گرد جمع ہو گئے آپ نے مشرقین پر حملے کا حکم دیا جب گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اور میدان کارزار گرم ہو گیا تو آپ نے ایک خاک لے کر کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوح برے ہوئے یہ چہرے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے خاک پھینکنے کے بعد یہ فرمایا قسم ہے رب محمد کی انہوں نے شکست کھائی کوئی انسان ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ میں اس مشتخاک کا غبار نہ پہنچا ہو اور ایک لمحہ نہ گزرا تھا کہ دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے بہت سے بھاگ گئے اور بہت سے اسیر کر لیے گئے اسی بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ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 دم کے دم میں کایا پلٹ گئی بہادران حوازن کے باوجود قوت اور شوکت کے پیر اکھڑ گئے اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا دشمن کے ستر آدمی مارکے میں کام آئے اور بہت سے گرفتار ہوئے اور بہت کچھ مال و اسباب ہاتھ آیا جو بیر بن متعم رابی ہیں کہ حوازن کے شکست اور پسپائی سے کچھ ہی پہلے ایک سیاہ چادر میں نے آسمان سے اترتی دیکھی وہ چادر ہمارے اور دشمن کے مابین آ کر گری دفاتن اس میں سے سیاہ چونٹیاں نکلی اور تمام وادی میں پھیل گئیں مجھ کو ان کے فرشتے ہونے میں ذرہ برابر شک نہ تھا ان کا اترنا تھا کہ دشمنوں کو شکست ہوئی شکست کے بعد حوازن و ثقیف کا سردار اور سپہ سالار مالک بن اوف نصری ایک جماعت کے ساتھ بھاگا اور طائف میں جا کر دم لیا اور دریت بن سمہ اور کچھ لوگوں نے بھاگ کر مقام اوتاس میں پناہ لی اور کچھ لوگ بھاگ کر مقام نخلا میں پہنچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسا اشعری کے چچا ابو عامر اشعری کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ اوتاس کی طرف روانہ کیا جب مقابلہ ہوا تو درید بن سمہ ربیہ بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا سلما بن درید نے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے ابو موسا اشعری نے بڑھ کر اسلام کا جھنڈا سنبھالا اور نہایت شجاعت اور بہادری سے مقابلہ کیا اور اپنے چچا کے قاتل کو قتل کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ابو عامر اشعری نے مرتے وقت ابو موسا اشعری سے کہا کہ اے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عارض کرنا اور یہ کہنا کہ میرے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں ابو موسا کہتے ہیں کہ میں نے جا کر آپ سے تمام واقعہ بیان کیا اور اپنے چچا ابو عامر کا سلام اور پیام پہنچایا آپ نے اسی وقت وضو کے لیے پانی منگایا اور وضو کر کے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما پھر یہ دعا فرمائی اے اللہ قیامت کے دن اس کو بہت سے بندوں سے اونچا فرما ابو موسٰ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعائیں مغفرت فرمائیے آپ نے فرمایا اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہوں کی مغفرت فرما اور قیامت کے دن اس کو یعنی اب موسا کو عزت کی جگہ میں داخل فرما محاصرہ طائف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے اموال غنیمت اور قیدیوں کے متعلق یہ حکم دیا کہ جائرانہ میں جمع کر دیا جائے اور خود طائف کا قصد فرمایا اور طائف جانے سے پہلے طفیل بن امر دوسی کو چند معاہدین کے ساتھ ایک بت خانہ جس کا نام زلکفین تھا اس کے جلانے کے لیے روانہ فرمایا آپ کے طائف پہنچنے کے چار روز بعد طفیل بن امر دوسی بھی پہنچ گئے اور ایک دب اور منجنیق ساتھ لائے مالک بن اوف نصری سپاہ سالار حوازن ماں اپنی فوج کے آپ کے پہنچنے سے پہلے طائف کے قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر چکا تھا اور کئی سال کا غلہ اور خورد و نوش کا سامان قلعے میں فراہم کر لیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پہنچ کر ان کا محاصرہ کیا اور منجنیق کے ذریعے سے ان پر پتھر برسائے گئے ان لوگوں نے قلعے کی فصیل پر تیر اندازوں کو بٹھلا دیا انہوں نے ایسی سخت تیر باری کی کہ بہت سے مسلمان زخمی ہوئے اور بارہ آدمی شہید ہوئے خالد بن ولید نے ان کو دست بدست مقابلے کے لیے بلایا مگر جواب یہ ملا کہ ہمیں قلعے سے اترنے کی ضرورت نہیں سالہا سال کا غلہ ہمارے پاس موجود ہے جب یہ ختم ہو جائے گا تب ہم تلواریں لے کر اتریں گے مسلمانوں نے دب میں بیٹھ کر قلعے کی دیوار میں نقب دینے کی کوشش کی انہوں نے اوپر سے لوہے کی گرم سلاخیں برسانی شروع کی جس سے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا یہ دیکھ کر آپ نے باغات کے کٹوانے کا حکم دیا قلعے والوں نے آپ کو اللہ کا اور قرابتوں کا واسطہ دیا آپ نے فرمایا میں اللہ اور قرابتوں کے لیے ان کو چھوڑے دیتا ہوں بعد ازاں دیوار قلعہ کے قریب یہ آواز لگوا دی کہ جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے گا وہ آزاد ہے چنانچہ بارہ تیرہ غلام نکل کر ادھر آ ملے اسی اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ایک مرغ نے آ کر اس میں چونچ ماری جس سے وہ دودھ گر گیا آپ نے یہ خواب صدیق اکبر سے بیان کیا انہوں نے کہا غالباً یہ قلعہ ابھی فتح نہ ہوگا آپ نے نوفل بن معاویہ دلمی کو بلا کر دریافت فرمایا تمہاری کیا رائے ہے نوفل نے کہا یا رسول اللہ لومڑی اپنے بھٹ میں ہے اگر ٹھہرے رہیں تو پکڑ لیں گے اور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ابن صاد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے آ کر عرض کیا یا نبی اللہ ان کے حق میں بد دعا کیجیے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی حضرت عمر نے فرمایا پھر ہم کو ان سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے آپ نے کوچ کا حکم دے دیا اور چلتے وقت یہ دعا دی اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان کر کے میرے پاس پہنچا چنانچہ بعد میں یہ قلعہ خود بخود فتح ہو گیا سب لوگ مسلمان ہو گئے اور مالک بن اوف نصری ان کا سردار خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف و اسلام ہوا تقسیم غنائم میں حنین طائف سے چل کر آپ پانچ الحرام کو جہرانہ پہنچے جہاں مال غنیمت جمع تھا چھ ہزار قیدی اور چوبیس ہزار اونٹ اور چالیس ہزار بکریاں اور چار ہزار اوقیا چاندی تھی یہاں پہنچ کر آپ نے دس دن سے زیادہ حوازن کا انتظار کیا کہ شاید وہ اپنے عزیزوں بچوں اور عورتوں کو چھڑانے آئیں لیکن جب دس بارہ روز کے انتظار کے بعد بھی کوئی نہ آیا تب آپ نے مال غنیمت غانبین پر تقسیم کر دیا تقسیم غنائم کے بعد حوازن کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں نو آدمی تھے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیت کی اور بعد ازاں اپنے امبال اور اہل و عیال کی واپسی کی درخواست کی آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ اسی قبیلے کی تھیں اس قبیلے کے خطیب زہر بن سرد نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ان اسیروں میں آپ کی پھوپھیاں اور خالائیں اور گود کھلانے والیاں ہیں اگر کسی بادشاہ یا امیر سے ہمارے اس قسم کے تعلقات ہوتے تو بہت کچھ مہربانی ہوتی اور آپ کی شان تو ان سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ پر مخفی نہیں آپ ہم پر احسان کیجئے اللہ آپ پر احسان کرے گا آپ نے فرمایا میں نے تمہارا بہت انتظار کیا اور اب غنائم تقسیم ہو چکی ہیں دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو قیدی یا مال وفد نے کہا آپ نے ہم کو مال اور حسب میں اختیار دیا ہے ہم حسب نصب کو اختیار کرتے ہیں اونٹ اور بکری کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں کہتے آپ نے ارشاد فرمایا میرے اور خاندان بنی ہاشم و بنے مطلب کے حصے میں جو کچھ آیا ہے وہ سب تمہارا ہے لیکن اور مسلمانوں کے حصے میں جو کچھ جا چکا ہے اس کی بابت ظہر کی نماز کے بعد تم لوگ کھڑے ہو کر کہنا میں تمہاری سفارش کروں گا چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد وفد حوازن کے خطبہ نے پھنسی و بلیغ تقریریں کیں اور اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے مسلمانوں سے درخواست کی بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اول خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا تمہارے یہ بھائی حوازن مسلمان ہو کر آئے ہیں میں نے اپنا اور اپنے خاندان کا حصہ ان کو دے دیا ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اور مسلمان بھی ان کے قیدی واپس کر دیں جو شخص خوشی اور طیب خاطر سے ایسا کر دے تو بہتر ہے ورنہ میں بعد میں اس کا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں سب نے کہا کہ ہم طیب خاطر سے اس پر راضی و خوش ہیں اس طرح چھ ہزار قیدی دفتن آزاد کر دیے گئے انہیں اسیرانے جنگ میں آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی تھیں لوگوں نے جب ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں لوگ تصدیق کے لیے آپ کی خدمت میں لے کر آئے شیمہ نے کہا اے محمد میں تمہاری بہن ہوں اور علامت بتلائی کہ لڑکپن میں ایک مرتبہ تم نے دانت سے کاٹا تھا جس کا یہ نشان موجود ہے آپ نے پہچان لیا اور مرحبہ کہا اور بیٹھنے کے لیے چادر بچھا دی اور فرد مسرت سے آنکھوں میں آنسو بھرائے اور فرمایا اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو نہایت عزت و احترام کے ساتھ تم کو رکھوں گا اور اگر اپنے قبیلے میں جانا چاہو تو تم کو اختیار ہے شیما نے کہا میں اپنی قوم میں جانا چاہتی ہوں اور مسلمان ہو گئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت ان کو کچھ اونٹ اور بکریاں اور تین غلام اور ایک باندی عطا فرمائی فتح مکہ میں جو معززین قریش اسلام میں داخل ہوئے وہ ابھی تک اعتقاد کے اعتبار سے تزبذب میں تھے ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہ ہوا تھا جن کو اصطلاح قرآن میں معلفۃ القلوب کہا گیا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم غنائم کے وقت ان کو بہت انعامات دیے کسی کو سو اور کسی کو دو سو اور کسی کو تین سو اونٹ دیے الغز جو کچھ دیا گیا وہ اشراف قریش کو دیا گیا انصار کو کچھ نہیں دیا اس لیے انصار کے بعض نوجوانوں کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ رسول اللہ نے قریش کو تو دیا اور ہم کو چھوڑ دیا حالانکہ ہماری تلواروں سے اب تک ان کا خون ٹپکتا ہے بعض نے کہا کہ مشکلات اور شدائت میں تو ہم کو بلایا جاتا ہے مال غنیمت دوسروں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے آ حضرت کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انصار کو جمع کر کے فرمایا اے انصار یہ کیا بات ہے جو میں سن رہا ہوں انصار نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے جو سربراہوردہ اور سمجھدار اور اہل رائے لوگ ہیں ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا البتہ بعض نوجوانوں نے ایسا کہا ہے آپ نے فرمایا اے گروہ انصار کیا تم گمراہ نہ تھے اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے واسطے سے ہدایت دی بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا قریش کو قتل و قید کی مصیبتیں پہنچی ہیں یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو جانی اور مالی طرح طرح کی اذیتیں پہنچی ہیں اس لیے اس داد و دہش سے ان کے نقصان کے لیے کچھ تلافی کرنا چاہتا ہوں اور ان کے دلوں کو اسلام سے مانوس کرنا چاہتا ہوں کہ غزوات میں ان کے بھائی بند قتل اور قید ہوئے اور طرح طرح کی ذلتیں اور مصیبتیں ان کو پہنچیں جن سے اللہ تعالیٰ نے تم کو محفوظ رکھا پس تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو مال دینا مناسب ہے اور تم اہل ایمان ہو ایمان اور ایقان کی بے مثال اور لازوال دولت سے مالا مال ہو کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ تو اونٹ اور بکری لے کر اپنے گھر واپس ہوں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر ہجرت عمر تقدیری نہ ہوتا تو میں انصار میں سے ہوتا اگر لوگ ایک گھاٹی کو چلیں اور انصار دوسری گھاٹی کو تو میں انصار کی گھاٹی کو اختیار کروں گا اے اللہ تو انصار پر ان کی اولاد اور اولاد الولاد پر رحم اور مہربانی فرمانا یہ فرمانا تھا کہ انصارِ جانصار چیخ اٹھے اور روتے ہوئے داڑیاں تر ہو گئیں اور کہا ہم اس تقسیم پر دل و جان سے راضی ہیں کہ اللہ کا رسول ہمارے حصے میں آیا اس کے بعد مجمع برخاست ہو گیا عمرۂ جعرانہ بعدساں اٹھارہ ذیلقاد الحرام کو شب کے وقت آب جعرانہ سے مکہ کی طرف عمر کے ارادے سے روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر اطتاب بن اسید کو مکہ کا والی مقرر فرمایا اور معاذ بن جبل کو تعلیم دین کی غرض سے ان کے پاس چھوڑا اور دو مہینے اور سولہ دن کے بعد ستائیس ذیلقادت الحرام کو مہا صحابہ کے داخلے مدینہ ہوئے واقعات متفرقہ اس سال اطاب بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے تمام مسلمانوں کو اسی طرح سے حج کرایا جیسے عرب کا طریق تھا اسی سال ماہ ذی الحجہ میں ماریا قبطیہ کے بطن سے ابراہیم بن رسول اللہ پیدا ہوئے اسی سال آپ نے عمر بن عاص کو عامل بنا کر صدقات وصول کرنے کے لیے عمان کی جانب بھیجا اسی سال آپ نے قاب بن عمیر کو ذات اطلاق کی طرف جو شام کا ایک علاقہ ہے دعوت اسلام کی غرض سے روانہ کیا پندرہ آدمی ان کے ہمراہ ہوئے وہاں کے لوگوں نے سب مسلمانوں کو قتل کر ڈالا صرف ایک آدمی بچ کر مدینہ واپس آیا تقرر امال فتح مکہ کے بعد تقریبا تمام جزیرۃ العرب اسلام کے زیر نگین تھا لہٰذا ضرورت ہوئی کہ اسلامی قلم رو کے نظم و نسق کی طرف توجہ کی جائے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ثقت اور حکومت قائم رکھنے کے لیے مختلف ممالک میں جدا جدہ والی اور حاکم مقرر فرمائے بادان بن ساسان کو یمن کا والی مقرر فرمایا بازان کسرا کی طرف سے یمن کا والی تھا کسرا کے ہلاک ہونے کے بعد بازان مسلمان ہو گیا اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بازان کو بدستور یمن کی ولایت اور حکومت پر قائم رکھا اور جب تک بازان زندہ رہا کسی کو ان کا شریک اور سہیم نہیں قرار دیا بازان کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے شہر بن بازان کو صنع کا والی مقرر کیا شہر کے مر جانے کے بعد خالد بن سعید ابن الاص عموی صنع کے والی مقرر ہوئے اور زیاد بن لبید انصاری حضرہ موت کے اور ابو موسا اشعری زبید اور عدن کے اور معاذ بن جبل علاقہ یمن کے شہر جند کے اور ابو سفیان بن حرب نجران کے اور ان کے بیٹے یزید ابن ابی سفیان تیما کے اور اطتاب بن اسد مکہ کے والی اور حاکم مقرر ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے قاضی مقرر ہوئے